فرمان گیا ہے اللہ کا حکم آ ہے نبی کا فرمان آ ہے صحابہ مر بٹ جاتے تھے اللہ کے نبی کے فرمان کے اوپر ایک ہم اور ہم, ہم ہے ہم اشک کا دعویٰ ہے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اللہ کے نبی کے اوپر جان کیا قربان کرنی ہے ہم یہ چیزیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہمارا نبی کیا کہتا ہے ہمارا نبی کیا کہتا ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز کے اندر ہے مسلمان نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے پانچ وقت کی ہفتے کے بعد ایک جمعہ پڑھنے آتے ہیں بہت سارے مسلمان اور مسمین بیٹھے ہیں کہ انشاءاللہ جنت ہماری ہے بخش ہو گئی ہے صرف جمعے سے سیدنا حسین نے سر کٹوا دیا اپنا میدان کربلا کے اندر سیدنا حسمان غنی چالیس دن کے بعد شہید کر دیجئے حضور السلام کے دماغ حمزہ رضی اللہ حضور کے سکے سچا سترہ ٹکڑے کر دیے گئے ان کے میرے دوستو جنت اتنی سستی نہیں ہے جنت حاصل کرنا قربانی کرنی ہے قربانی کرنی پڑے گی اللہ نے قربانی نہیں کی صحابہ نے قربانی نہیں کی اولیاء اللہ نے قربانی نہیں کی ایک آپ اور ہم ہیں ہم نماز کے لیے قربان ہونے کی تیار نہیں ہے میں عزم کر لوں آپ عزم کر لیں کہ انشاءاللہ پانچ وقت کی نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے کبھی نہیں چھوڑیں گے ہم نماز پڑھ کے اپنے محبوب کو روزہ رسول روزہ کے اندر کھنڈک پہنچائیں گے جب امت کے حالات پہنچیں گے تو انشاءاللہ اطلاع یہ ہوگی کہ تین سو بارہ تک والا نے نماز شروع کر دی ہے پانچ وقت کی. اللہ کے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی آنکھوں کے ٹھنڈک نماز کے اندر اللہ نے رکھی ساری ساری رات نماز پڑھتے پاؤں کے برم آ جاتا امت کے ساتھ اتنی محبت اللہ کے نبی کو لیکن امت کو نبی کے ساتھ کتنی محبت ہے کیا صرف زبان سے ہے یا عمل سے بھی ہے ظاہر تو دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ صرف زبان کے ساتھ محبت ہے عمل کے ساتھ نہیں ہے کہتے رو کسی کو تجھے میرے, میرے ساتھ بڑی محبت میں تو آپ کا بڑا محبت کرنے والا ہوں آپ میرے محبوب ہیں لیکن محبوب کہتا یوں کر لو وہ نہیں ہو سکتا پھر محبت کیسی ہے پھر محبت تو نہیں ہے پھر یہ مسلمان محبت کے اندر جھوٹا ہے کیوں اس لیے کہ اللہ کے نبی یوں کہہ رہے ہیں ہمیں ویسے ہی کرنا چاہیے تمر رسول الفظ ہوا اللہ کے نبی جس سے, روکے روکے اس سے جاؤ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اور جس چیز کا حکم دے اس کو پکڑ لیا کرو اس کو حاصل کا لیا کرو اس پر عمل کا لیا کرو اللہ نے قرآن کے اندر خود رشاد فرمایا کن ان کن فاتبعونی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو بتلا دو اگر تم اللہ سے محبت کرنی چاہتے ہو اللہ کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو میرے محبوب کی اتباع کر لو میرے محبوب کی اتباع کر لو تمہارے دل کے اندر اللہ کی محبت آ جائے گی محبوب کے طریقوں کو اپنا لو ہر غمی کے اندر ہر خوشی کے اندر ہر موقع پر میں دیکھوں آپ دیکھیں میرے محبوب کا طریقہ کیا ہے میرے محبوب کا طریقہ کیا ہے چھوٹی سی ایک کتاب ملتی ہے چوبیس گھنٹے کی زندگی کے طریقے اس کے اندر لکھے ہوئے چھوٹی سی روپئے کی چھوٹی سی کتاب اس عالم نے اس بزرگ نے اس کے اندر اللہ کے نبی کی زندگی کو جمع کیا ہے چوبیس گھنٹے کی زندگی لکھی ہے کہ اللہ کے باقاعدہ حوالے لکھے ہیں کتابوں کے کہ اللہ کے نبی نے کھانا کیسے کھایا ہے اللہ کے نبی نے پانی کیسے پیا ہے اللہ کے نبی نے نماز کیسے پڑھی ہے؟, ہے اللہ کے نبی نے بستر کے اوپر کیسے لیٹے ہیں کیسے اٹھے ہیں باتھ کیسے گئے ہیں چوبیس گھنٹے کی سنتیں اس کے اندر لکھتی ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں میری ذمہ ان شاء تک میں وہ کتاب پہنچا دوں گا اگر آپ اللہ کے نبی کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا چاہتے ہیں تو بیس پچیس روپے والی کتاب آپ ارزان تین چار سنتوں پر عمل کریں ایک وقت کے, کے مطابق ہو جائے. ایسا ایسا ہوگا کام میں نہیں یہ کہتا یک سب کچھ ہو جائے گا ہو جائے گا نہیں ایسا ایسا, ایسا ہوگا رزان اللہ واپس کر لیں ہم ہاں نے اس کتاب سے دو سنتے پڑھنی ہے اور اس پر عمل کرنا ہے تو چھ مہینے لگ جائیں پانچ مہینے لگ جائے آپ کی زندگی نبی کے طریقے کے مطابق ہو جائے گی آپ کا کھانا کھانا سواب بن جائے گا آپ کا چلنا سواب کے طریقے کے مطابق ہوگا وہ عبادت بن جائے گا. حالانکہ ضرورت آپ نے اپنی پوری کی ہے نا اپنی ضرورت ہے پوری آپ نے کی ہے لیکن کھایا نبی کے طریقے کے مطابق ہے تو سواب بن گیا وہ عبادت بن گیا نماز آپ نے پڑھی ہے لیکن اس میں دیکھ لے اللہ کے نبی نے کیسے سجدہ کیا ہے رکو کیسے کیا ہے کیسے کھڑے ہوئے ہیں جی تو نماز کے اندر حسن پیدا ہو گیا نماز خوبصورت بن گئی اس لیے آج ہم سارے عزم کریں انشاءاللہ کہ ہم اپنی زندگی کو محبوب کے طریقے کے مطابق بنائیں گے جیسے صحابہ اپنے محبوب کے اوپر قربان ہو گئے ہم بھی قربان ہو جائیں گے محبوب کے طریقوں کے اوپر اللہ کے نبی تھوکتے تھے صحابہ آگے آس کر لیتے تھوکنے گنے دیتے اللہ کے نبی کے پسینے کے اندر محفوظ کا لیتے پسیینہ بھی نیچے نئے تھے کیونکہ اللہ کے نبی کے پسینے کے اندر ہی بڑی خوشبو تھی صحابہ وضو کا پانی نبی السلام وزو فرماتے وہ بھی گرنے دیتے تھے اپنے ہاتھوں کے اوپر ایک لفظ زبان سے اللہ کے, نبی کے نیرے نکلتا جانے پر جانے لٹا دیتے تھے ایک اللہ کے نبی جہاد میں جانے لگے ایک اور چھوٹا سا بچہ لے کر آئے, کو لے لے کو گا آئے گا اس کو لے لے اس کو کروں گا فرمایا تیر آپ کی طرف آئے اس دینا نہ پہنچتے غزو عوض والے والدین اللہ کے نبی کے اوپر کی طرف تیرا رہے حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ آگے کے کر لیا اسی سے بیاسی سی اپنے ہاتھ کے اوپر لی ہاتھ چھلی ہو گیا لیکن نبی تک نہیں پہنچنے لیا یہ تھے صحابہ آج ہم عزم کریں سب سے پہلا عزم کہ ہم اپنے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں یہ سب سے پہلا قدم اٹھائے ہم کہ ہم اپنے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گے پانچ وقت کی نماز کی پابندی کریں اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں گے انشاءاللہ کیونکہ جو درود و سلام ایک مرتبہ پڑھتا ہے روزہ رسول میں فرشتے اس کا نام لے کر پیغام پہنچانے کہ آپ کے اوپر فلاں بن فلاں نے درود پڑا ہے عظم کرتے سارے میرے بھائی انشاءاللہ پانچ وقت کی نماز کا اہتمام کریں گے اور گناہوں سے چھٹکارا حاصل کریں گے اور اللہ سے مانگیں گے اے اللہ ہم سے گناہ چھڑا دے اللہ ہم سے گنا گناہوں کو مشکل بنا دے ہمارے لیے اور نیکیوں کو آسان کر دے ہمارے اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک عرصہ سے میں آپ کے پاس جمعہ پڑھانے کے لیے آتا ہوں میں کسی قسم کی کوئی اختلافی بات نہیں کرتا دین کی بات کرتا ہوں سمجھاتا ہوں درد دل لے کر آتا ہوں اور کچھ ساتھیوں نے اصرار کیا کہ آپ مستقل ہمیں خدمات پیش کریں ساتھیوں نے اسرار کیا پہلے میرا بالکل یہ نظریہ نہیں تھا میں ایک ساتھی کی دعوت لوگوں کی دعوت پر یہاں پہ جمعہ پڑھانے کے لیے آتا تھا ساتھیوں نے اترار کیا میں نے کہا کہ آپ مشورہ کر لیں ان میں حاضر ہوں جس طرح یہ میرے بھائی میرے دوست مجھے فرمائیں گے میں اسی طرح حاضر ہوں اللہ آپ کو نزائے خیر عطا فرمائے اللہ اس پورے گاؤں کے اندر ہدایت کی ہوائیں چلا دے پورے گاؤں والوں کو نمازی بنا دے اور پتہ چل جائے انشاءاللہ اللہ تین سو بارہ والے سارے نمازی بن گئے ہیں اور اللہ کی رحمت اس گاؤں کے اوپر بر برتنی شروع ہو جائے وہ آخر ادا